کہا انہی ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشان کریں اور اپن طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ٹھہر چکا ہے